الحمد للہ وقفا وسلم اللہفیٰ ام رہی تھی اور بات کافی لمبی ہو گئی ہجرت کے بیان میں بات چل رہی تھی اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت دس سال تک نبی علیہ راج نام مکے میں رہے اور دس سال کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو کی کو میراج کرائی میراج کے بعد بھی تین سال تک نبی علیہ سلاط اسلام مکہ مکرمہ ہی میں رہے تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہجرت بھی آپ کی بڑی عجیب و غریب انداز سے ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے ہجرت کی ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آ کر کے آباد ہو گئے اور مدینہ میں آپ قیام کر لیے تب اللہ رب العالمین نے توحید اور نماز کے علاوہ بکیاں احکام حکام شریعت کا حکم دیا کیونکہ مکی زندگی میں علانیہ طور پر اسلام پر عمل کرنا ناممکن تھا اسی لیے اللہ تعالی نے سارے احکام نماز توحید اور نماز کے علاوہ سارے احکام کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھا تھا کسی اعمال کا کی فرضیت کا اعلان نہیں کیا نماز اللہ کے تعالیٰ نے مراج والی رات میں فرض کر دیا تھا نماز آپ پڑھتے رہے صحابہ بھی پڑھتے رہے لیکن چھپ چھپا کر کے حرم کے اندر اکٹھا ہو کر کے کسی جگہ اکٹھا ہو کر کے با جماعت نماز پڑھنا ناممکن تھا اسی لیے نہ اس وقت اذان تھی اور نہ جماعت تھی تین سال تک میراج کے بعد تین سال تک نبی علیہ راج نام چونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے میراج کی رات میں فرض قرار دے دیا تھا پانچ وقتے کی نماز فرض کر دیا تھا اس لیے مکی زندگی میں صحابہ کرام چھپ چھپا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے کوئی اپنے گھر میں چھپ کوئی اپنی چھت پر جا کر کے کوئی پہاڑوں میں جا کر کے بڑی بڑے پوشیدہ انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے لوگ نماز کے علاوہ جتنے احکام تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا تھا لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مدینہ طیبہ میں جب آپ کو اطمینان ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے نماز اور توحید اور نماز کے علاوہ دوسرے احکامات کا حکم دیا روزہ بھی فرض زکاط بھی فرض حج عمر افی فرد جہاد امر بالمعروف نہیں انل المنکر پر یہ ساری شریعت کی چیزیں مدینے میں آ کر کے فرض کرا دے گی اور ان کا سارا, ان اعمال کا سارا اظہار مدنی, مدنی زندگی میں ہوا اسی لیے مدینے میں پہنچتے ہی نماز تو فرض ہو چکی تھی نماز تو فرض ہو چکی تھی مکے میں میراج والی رات میں لیکن ابھی مسجد جماعت اذان کا کوئی نظام نہیں پڑھتے تھے لوگ لیکن جب چھپ, چھپ چھپا کر کے الگ الگ تنہائی میں کہیں پڑھ لیتے تھے کوئی دیکھ نہ سکے لیکن مدینہ آئے تو نبی لہترا اسلام نے سب سے پہلے جماعت نماز کا انتظام کیا مسجدیں تعمیر کی. جب آپ مکے سے مدینہ پہنچنے لگے تو مدینہ سے ایک راستہ رائٹ گیا تھا سارے لوگ سوچ رہے تھے مدینہ آئیں گے لیکن آپ مدینے سے رائٹ کا راستہ پکڑے دائیں جانب کا اور آپ کوبا چلے گئے کوبا گئے وہاں آپ نے دو چار دن وقت ادارا او اور وہیں آپ نے مسجد قبہ کی بنیاد رکھی اور وہیں پہلی مسجد ہے ہاں اولا مسجد ہاں اس سے سادہ تقوی یہ سب سے پہلی مسجد ہے نبی اسلام میں نبی ہے فراف شان کی بنیاد رکھی جو مسجد کے نام پر بنائی گئی قبہ مسجد کبہ نبی ریسرسم وہاں رہے اور مسجد کی تعمیر کی جماعت نماز کا انتظام ہو گیا اب جماعت نماز شروع ہوئی چند دن کوبا رہ کر کے جب آپ مدینہ آنے لگے تو راستے میں جمعہ آیا ایک قبیلہ تھا وہاں آپ اترے جمعے کی نماز پڑھی وہاں بھی لوگوں نے ایک مسجد بنائی پھر اور آپ مدینے کی طرف واپس مدینے کی طرف بڑھے جب مدینے میں آپ داخل ہو گئے اور چند روز کے بعد خوب اطمینان ہو گیا تو آپ نے مسجد النبی بنانے کی تجویز پیش کی یہ مسجد النبی تعمیر ہو اب مسجد تعمیر ہو گئی با جماعت نماز کا سلسلہ شروع تھا لیکن ایک بڑی مشکل آتی تھی وہ یہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی اس زمانے میں جماعت بہت سارے لوگوں کو چھوٹ جاتی تھی تو ایک دن نبی علیہ سلاط اسلام صاحب کلام کی میٹنگ لی اور میٹنگ میں آپ بیٹھے تھے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کی بات بتایا پوچھا مشورہ کیا بھائی نماز کا کوئی ایک ایسا انتظام اور نظام, نماز کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ کی سب کو پتا چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے تاکہ سارے لوگ آ جائیں کسی کی جماعت نہ چھوٹے ابھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا اس لیے بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوڑ جاتی ہے تو اس موقع پر ایک تجویز پیش کی لوگوں نے کہ ہم لوگ لکڑی اکٹھا اچھا رکھتے ہیں لکڑیاں لکڑی جمع رہے گی جب نماز اذان کا وقت ہو جائے اذان دے دی جائے اور جماعت کا وقت ہو تو لکڑی میں آگ لگا دیں گے آگ جلے گی تو قریب کے لوگ دیکھیں گے آگ جل گئی جماعت کا وقت ہو گیا فوراً مسجد آ جائیں گے اور جو دور ہوں گے آگ نظر نہیں آئے گی دھواں اوپر کی طرف اٹھے گا تو دھواں دیکھ لیں گے وہ آ جائیں گے تو اس طرح سے سب کو جماعت کا طریقہ وقت معلوم ہو جائے گا جماعت کسی کے نہیں چھوٹے گی سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے یہ تجویف پیش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبادت کے وقت میوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ اپنی نماز جیسی عبادت, عبادت کے وقت آگ جلائیں گے تو مجوسیوں کی مشابہت ہوگی اس لیے یہ چیز مناسب نہیں کہ جماعت کے لیے لوگوں کو جماعت کے اطلاع دینے کے لیے لوگ آگ جلائی جائے پھر, پھر کچھ لوگوں نے کہا گھنٹی بجا دی جائے گھنٹی رکھی جائے اور جب جماعت کا وقت ہوگا تو گھنٹی بجا دیں گے اور سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا پھر یہ بات بھی نہیں گھنٹی نہیں بجائی جا سکتی یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے بہت ساری تجویزیں پیش کی گئی لیکن سب چھوٹ گئیں یہ ہوا کہ بانسری ناکوش بجایا جائے تو اس نے بھی گہروں کی مشاغت لازم آ رہی تھی کوئی بات چیت طے نہ ہوئی مجلس برخاست ہو گئی سارے لوگ جا جا کر کے سو گئے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ اللہ بن زید یہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا نیک صالح اچھی شکل صورت والا انسان اپنے بغل میں وانسوری دبائے میرے پاس کھڑا ہوا ہے میں نے اس سے کہا بھائی صاحب مجھے دینے کہا کیا کرو گے کہا کہ اس بانسری کو اس میں فوق ماریں گے نماز کے وقت خوب زور سے آواز ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بانسری بج گئی ہے جماعت کا وقت آ جائیں تو اس نے کہا اللہ کے بندی کیا کرے گا یہ لے کر کے کیا ہم اس سے اچھے کلمات تجھ کو نہ بتا دیں اچھا طریقہ میں نے کہا ضرور بتا دیں اس سے بہتر طریقہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی انسان کھاڑا ہو اور خوب بلند آباد سے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد و اللہ الحلہ اشد و اللہ الح اللہ اشحد ون محمد الرسول رسول اللہ اشحد ون محمد الرسول رسول اللہ اس طرح سے پوری اذان اس نے حیا الفلاح حیا الفلا حی تک سنا دیا کلمات پڑا کرو صبح نیت کھلی حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام صاحب کے پاس آیا میں نے کہا رسول اللہ میں نے آج رات کو ایک خواب میں دیکھا ہے ہم کو ایک شخص کہہ رہا ہے بانسری کیا بجاؤ با گے نماز کے وقت یہ کلمات پڑھا کرو کوئی انسان تم میں سے کھڑا ہو جائے خوب بلند انداب سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو پر کہ اللہ سلفر نہیں تو بڑی اچھی کلمات ہیں بیٹھو بہرحال جب ظہر کا وقت تو ہوا تو حضرت اللہ سلح فرمایا عبداللہ بن زید ناد بیلانند بلال کو بلاؤ حضرت بلال بلائے گئے چونکہ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی جب حضرت بلال آ تو اللہ نے عبد عبداللہ بن زید جو کلمات تم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے ان کو بتاؤ تو فوراً عبداللہ بن زید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت بلال خوب بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذاں اس طرح سے عبداللہ اللہ بن زید نے جو خواب میں دیکھا تھا بتاتے گئے اور حضرت بلال وہ کلمات بلنداواز سے کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جب دیکھا کہ یہ کلمات بڑے بلنداواز سے کہے جا وہ دوڑے ہوئے آئے اللہ سر کلمات کس نے کہے بلال نے ہم نے خواب میں یہ کلمات دیکھے تھے کچھ لوگ اور آگئے گئے تو اللہ یہ فرشتہ تھا جو تمہیں خواب میں آ کر کے نام سکھلایا ترترو یا کم بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھا اسی کو قیامت تک کے لیے اذان مقرر کر دی گئی اس وقت سے یہ اذان کا نظام شروع ہوا مدنی زندگی میں مسجد کے بعد اور باجماعت نماز کے بعد مسجد بھی شاعر میں سے با جماعت نماز بھی شاعر میں سے اور اذان تو بڑا علانیہ شعار ہے اذان کا شعر قائم ہوا اور اس وقت سے لے کر کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا یہ ہے نبی رحصو صاحب نے مدینے میں رکھتے ہوئے سب سے پہنچتے ہوئے پہنچتے ہی سب سے پہلے با جماعت نظام کا با جماعت نماز کا نظام قائم کیا اور بڑی تاکیب کی اس کے لیے اذان دو ازانیں ایک اذان لوگوں کو وقت ہوتے ہی اعلان کیا گیا جو اپنے اپنے گھروں میں کاروبار میں ہیں جس کو اذان کہا جاتا ہے وہ اذان کہی گئی اور جب سارے لوگ مسجد میں آ گئے تو اب مسجد والوں کے لیے ایک دوسری اذان جس کو اقامت کہا جاتا ہے یہ دوسری اذان اقامت ہے تو مسجد چونکہ اب لوگ آ گئے ہیں صرف مسجد والوں کو خبر دینی ہے تو پہلے کی طرح بلند آواز سے نہیں کم اللہ کے نبی راہ نے حضرت بلال کو اقامت سکھلائی اس طرح سے اذان اور اقامت مسجد با جماعت نماز مدنی زندگی کے اندر نبی رہست راج سلام نے اللہ تعالی کے حکم سے رائج کیا اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نماز قائم ہو گئی اسی طرح سے بقیہ شاعر جو ہیں اور بہت سارے شعائر بہت سارے احکام جو مدنی زندگی میں فرض ہوتے رہے اور جن کا اعلان ہوتا رہا اللہ جس کا تذکرہ آئندہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے توفیق اقول و سے فرمائے اکول اکول آواز سخر اللہ من کل بھی وہاں ہوئی